تم تو یہی چاہتے ہو کہ ملک میں ظلم و ستم کرتے پھرو اور یہ نہیں چاہتے کہ صلح کرانے والوں میں سے ہو جاؤ اور ایک شخص شہر کی پرلی طرف سے دوڑتا ہوا آیا بولا کہ اے اہل دربار تمہارے بارے میں مشورے کرتے ہیں کہ تم کو مار ڈالے سو تم یہاں سے نکل جاؤ میں تمہارا خیر خواہ ہوں چنانچہ موسا وہاں سے ڈرتے ڈرتے, ڈرتے نکل کھڑے ہوئے کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے اور دعا کرنے لگے کہ پرور دگار مجھے ظالم لوگوں سے نجات دے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 پھر جب موسا ان کے پاس ہماری کھلی نشانیاں لے کر آئے تو وہ کہنے لگے نہیں شخص کو خوب جانتا ہے جو اس کی طرف سے ہدایت لے کر آیا ہے اور جس کے لیے آقیبت کا گھر یعنی بہشت ہے بے شک ظالم کامیاب نہیں ہوں گے اور فرون نے کہا کہ اے اہل دربار